عن ابي هريره الله تعالى عنه قال رسول الله صلى <متصف> الله عليه وسلم ما من متصدق بالبدر مستور ما هو والحلم يذكره اقبله الاربع ابي نبي شيبه ولد له وقف عنها بغيمه دوت مريض ورمى مال بوشاء كيو احمد وعن ابي تعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يجتون شيئا قبل يوم عن ابي ماذ قال ان ما او او جی ہکی الگ کتاب ال پہارا سہارت کی کتاب باب المیاہی پانیوں کا باب ہاں جی کتاب کیا سی ہے باب کا ہوتا ہے کاتاب یکت بن وکیتا بن اب سخت ہاں جی اتہارا کیسے گا اس میں فائل یہ آپ کو اس میں فائل نظر آتی ہے کوئی سیگا ہاں جی سہارا کیا سیگا باب سہارا یت سے ہے باب المیاہی باب کیا مطالعہ کرتے ہیں اتنا ٹائم آگے بھی چلنا ہے بہت دور جانا ہے لمبا سفر ہے ہمارا ہاں جی باب کا سلا ہاں جی کون بتائے گا باپ سیگا کیا ترکیب نہیں پوچھی سیگا نہیں مطالعہ کیا آج جلدی جلدی ہاں جیسے ہاں کسی کو پتا ہے باپ کیا ہے بہ وایو بہ تبویبن و بابن اس میں مستر ہے بہ وا بایو تبویبن و بابن وی بن وی بھولے گا اچھے طرح سے یاد رکھو باب کیا ہے اس میں مستر ہے بہ وی بن ویسے المیاح ہاں میاں کیا ہے کو پتا ہے وہ فورن بتا دیتا ہے اور اس کو نہیں پتا وہ ایسے سوچتا ہے جب شیلم اقبال ہے نہیں پتا کیوں نہیں پتا کر کے آئے ہاں جیسا ہاں جمع مذکر ہے غیر کی طرف سے جمع ہے یہ میاں جمع ہے کس کی جمع ہے؟ ما ان کی جمع میاں ما ان کی جمع ہے میاح ٹھیک ہے باب میاہی پانیوں کا باب عن ابھی ہو رہی رہتا رد اللہ ہوتا اعلی انبی ہو رہی رہا تھا یہ ابھی کیا سی گئے ہاں اسماعی ستا مقبرہ میں سے ہے اسماع مکبرہ میں سے ہے ٹھیک ہے اسماعی ستا مکبرہ وہ کون کون سے ہیں چھ اسمای ستا کا نہیں پتا پتا کر کے آنا تھا ہاں ہاں ہا ہا ابن اخن زبان مار مار ہی ہے نا اس میں ایک رہ گیا پورا, پورا نہیں آج سوچے ہاں پتہ ہے ابن اخن ہمن ہنن فمن زو ٹھیک ہے یہ چھ ان کا اعراب بالحرف آتا ہے اعراب بالحرف حرف زیر زبر پیش کے ساتھ نہیں بلکہ واولف یا کے ساتھ آتا ہے لیکن ان کا اعراب بالحرف آنے کی کچھ شرطیں ہیں اعراب بالحرف کی کیا ہیں کچھ شرطیں ہیں وہ کیا ہیں ہاں یا متقلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں عثمائے سطح مکبرہ جب یہ واحد ہوں تسنیا جمع نہ ہوں مکبرہ ہوں مصغرہ نہ ہوں مضاف ہوں غیر مضاف نہ ہوں یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف یہ چار شرطیں ہوں گی تو پھر ان کا عراب بل حرف آئے گا اگر یہ مکبرہ نہ ہوں مصغرہ ہوں پھر ان کا عراب بالحرکت آئے گا جیسے ابن رعت ابن مرر تو ابن ٹھیک ہے اور اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائیں تو پھر ان کا عراب تقدیری جا ابھی تو ابھی مرر تو ابھی تسنیا جمع ہوگے تو پھر ان کا اراب تسنیا جمع والا آئے گا مضاف نہیں ہوگے تو پھر بھی ان کا اعراف حرکت کے ساتھ آئے گا ان راتا ہو رہی را ہو رہی را نہیں پتا نا جس کو پتا ہوتا ہے فٹ بتا دیتا ہے ہاں جی ہرا کیا سا نفی دیکھا ہاں جی ہوا کیا سا پاوی پنسلو ہاں نام لیکن ہاں ہو رہا کیا سا پتا تین پتا تینوں پتا پا ہاں کسی کو پتا ہوا کیا سیکھا ہررا تن کی تسگیر ہے ہریرا کیا ہے اس میں تصیر ہے یہ ہررا کی تصویر ہے ہریرا ہو بلنگڑا بلونگڑا ہررا تن بلی ہو رہ بلی کا بچہ ٹھیک ہے ان ہو رہی رہتا ربی اللہ کالا کالا کیا سی گئے یہ تو سب کو آتا ہے وہ دس گئے فیل ماری معلوم باب کالا یا کھول اب تک شام سے اصل میں کیا تھا کالا کا تھا واؤ متحرک ماں کبل واؤ کو الگ سے بدل دیا ٹھیک ہے تالا رسول اللہ رسول کیا سی ہے ہاں جی یہ تو یہ پیچھے بھی ہل کر کے آئے ہیں نہیں پتہ ہاں جی رسول کیا سی ہے ہاں فرول ان کے وزن پر ہے شفت کا سیگا فل بہری اچھا ان ابھی ہو تا ہوا کی تا پر فتحہ ہے ہو کی تا پر کیا ہے فتحہ زبر ہے یہ زبر کیوں آئی ہے ہوا کی تا پر ہاں جی ہاں ٹھیک ہے مضاف علیہ بن رہا ہے تو مضاف علیہ تو مجرور ہوتا ہے یہ مفتو کیوں ہاں غیر, غیر منصرف ہونے کی وجہ سے غیر منصرف کی جری حالت کے ساتھ آتی ہے نسبی جری غیر منصرف کی فتحہ کے ساتھ آتی ہے رسی عالت ضمہ کے ساتھ نسبی جری فتحہ کے ساتھ غیر منصرف پر نہ کسر آتا ہے نہ تنویز یہ ہریرا غیر منصرف ہے کیوں غیر منصرف ہے بھائی غیر منصرف کے لیے اسباب مناسب کے نو اسباب میں سے دو سبب یا ایک سبب جو دو کے قید مقام ہو اس میں کون سے اسباب ہیں اور دوسرا تو وصف اس میں آنکھیں بند کر کے بھی نظر آ رہا ہے ہو رہی تا, تا تانیس کی ہے نا ایک المیت ہے اور دوسرا وصف کیا ہے تانیس, تانیس وصفیت اپنا علم اور تانیس المیت اور تانیس یہ دو وصف ہیں اسباب منا صرف کے نو اس باپ عدل و تانیسن و تانیس اور مارفا اکٹھے ہی ہے تو ادھر بھی اکٹھے ہی راضی اللہ عنہ یہ راضیہ کی یا پر زبر کیوں پڑی ہے ہاں ماضی کا آخر ہمیشہ مفتو ہوتا ہے یہ ماضی ہے خیر ماضی مبنی الاصل ہے ببنی اصل کتنی چیزیں ہیں تین کون کون سی ہاں فی الحماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف تعالیٰ تعالا رضی اللہ تعالی انہ یہ تعلیٰ سیدھا کیا ہے تعالی تعالی فیلے ماضی کا سیگا ہے ہوا کیا ہے ہو تہور ہوا اتنی دیر نہیں وقت کم ہے سروس ہونی چاہیے ہاں جی ہوا کیا سی گائے زمیر ہے ہوا زمیر کون سی ہے زمیر کی پانچ قسمیں آپ نے है ना نا یہ کون سی ہے غائب تو ہے وہ پانچ قسموں میں سے کون سی قسم ہے زمیر کی کوئی نہیں پتا مطالعہ نے کیا ہاں مرفو منفصل یہ کیا ہے ضمیر مرفو مرفو کیوں ہے اور منفصل کیوں ہے مرفو کیوں ہے اور منفصل کیوں ہے, ہے, ہے ہاں مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفو اور منفصل جدا ہے اکیلی کلم کل ہاں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہے نا واح ول شو مئی ہاں جی آگے کس کی باری ہے پڑھنے کی اگلی تین روایتیں پڑھو ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کا آج پھر لیٹ آیا بندہ بن جا روزانہ لیٹ ہو اونچی آواز سے پڑھو اور قران و حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم <سؤال> <سؤال> <سؤال> بتا <تبار> <تبار> دیتا <تبار> <تبار> <تبار> رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انحانہ ہے نجات انما کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہما راجہ کو نظر بعد جاء اعراب ثم قالتی کو کا جڑا اللہ پر کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلنا میں امپاورڈ بھی پالے دیتا ہوں